الحمد رب العالمين اما بعد من بسم اللہ اب المسلیم علامی صولاۃ علی قیا رسول اللّہ صحاب حدیب اللہ صولاۃ علی قیا نبی اللّہ و اعلّہ علی گراب قیا نور الله پائیدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب نضور سکینہ معطر پسینہ صلی اللہ تعلی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی عدا محمد پیچھے پیچھے اس ٹائم مدنی چینل کے ناظرین نیت وہ خزانہ ہے کہ الحمدللہ و جل نیک عمل سے پہلے جس قدر اچھی نیتیں کر لی جائیں اسی قدر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے شیخ طریقت امیر آل سنت نے الحمد للہ الصفل مدنی انعامات مرتب فرمائے اور مدنی انعامات میں جو پہلا مدنی انعام دیا وہ نیتوں کے متعلق ہی مدنی انعام دیا کہ نیت عمل سے پہلے ہوتی ہے اور نیت اگر اچھی نہ ہو تو اگرچہ عمل اچھا ہو تب بھی وہ کار ثواب نہیں ملتا یعنی نیک عمل میں اگر بری نیت ہو تو وہ نیک عمل ثواب کی جگہ عذاب کی حقداری کا سبب بن جاتا ہے اور نیک و جا اس کا میں جس قدر اچھی نیت ہے زیادہ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے شیخ طریقت امیر ال سنت نے نیتوں کا جو گلدستہ تھا فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ مباح یعنی جا اس کام بغیر اچھی نیت کے کارے ثواب نہیں ہوتا نمبر دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیت زیادہ اسی قدر اس کا ثواب بھی زیادہ مولا علی شیر خدا اللہ تعالی راہ الکریم کے تیرہ حروف کی نسوت سے فصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحاوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے جہاں اللہ ارس کا نام آئے گا وہاں تاعلی یا تبارک و تعلیٰ جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا گیا تب بھی اللہ عرص کا ذکر کروں گا یعنی او او کہوں گا نمبر دو جہاں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو دروش شریف عرض کروں گا یعنی صل اللہ تعالی علی محمد کہوں گا نمبر تین امیہ اکرام علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیہ السلام میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات بھی تو رحمت اللہ تعالی علی کہوں گا نمبر 4 عجائب قدرت الہی عقصہ ودل کا بیان سن کر ذکر اللہ کے نیت سے ن سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر سچے پکے ارادے کے ساتھ ان شاء اللہ کہوں گا پانچ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا تو اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع اللہ کی نیت سے اصطیر اللہ کہوں گا چھ تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر بیان سنوں گا ساتھ حیوان کے احوال سن کر ربطہ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ چاہیے پارہ تیئیس سورح یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکونس کے اعتبار سے چھتیسویں صورت ہے 36 سورت صورت نمبر ہے اس کی آیت بہتر اور تہتر سیونٹی ٹو اینڈ سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی ازل ہے کنسول ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفعے اور پینے کی چیزیں تو کیا شکر نہ کریں گے نمبر آٹھ ان کے اوسا سے درخت حاصل کروں گا عبرت کے مدنی پھول چنوں گا نو اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اسے اپناؤں گا اور خیر خواہی امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا دس اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیس اگر شرعی مسائل بیان ہوئے تو کر کہیں خدائے قدیر ارس وزل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا گیارہ ان مدنی پھولوں کو تعریف بھی کروں گا اور ان کی دہرائی بھی کروں گا اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کروں گا تیرا سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافروں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا انشاءاللہ ان شاء اللہ کخیرہ جس قدر نیتیں کریں ان شاء اللہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ نیت عالمی نیت اپنے ایک عمل سے بی بلکہ سینکڑوں نیتیں کر سکتا ہے اس بیان کرنے اور سننے کے متعلق بھی بے شمار اور نیتیں عالم نیت کر سکتا ہے یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پارا تین سورت البقرہ میں ارشاد فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پار پر رکھ دے اور انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے بیٹی بیٹی مدنی چینل کے ناطین حضرت ابراہیم خدیل اللہ عالیہ نبی جنا و علیہ صلاحت وسلام نے رب قدیر الس وجل کے حضور التجا کی اور آپ کی التجا کی کو پورا کرنے کی یہ صورت کی گئی کہ آپ کو حکم ہوا کہ آپ چار پرندے ربہ فرمائیں اور ان کا گوشت آپس میں ملانے کے بعد مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں پھر انہیں پکارے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اعلی نبجیلا والی سلاۃ والسلام نے چار پرندوں کو لیا جبہ کیا گوشت ان کا آپس میں ملا دیا گیا اور اس کے بعد چار پہاڑوں پر رکھ دیا گیا اور آپ نے پھر انہیں پکارا اور یہ سارے صحیح و سالم آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے سر موجود تھے اور پھر سر گویا جس طرح لباس پہنا جاتا ہے اس انداز سے انہوں نے اپنے سر پہن لیے ان جانوروں میں ایک جانور کبوتر بھی تھا اور کبوتر کا زبا کرنے کے بارے میں بعض علماء نے یہ مدنی پھول لکھا کہ یہ جو چار پرندے زباں ہوئے تھے ان میں ایک ایک برا وصف پایا جاتا تھا تو کبوتر کے اندر بھی ایک برا وصف پایا جاتا اور وہ وصف کیا ہے بلند پروازی اور اونچی اڑان پر تکبر گرور ساتھ ہی بھی پتا چلا کہ آج کا ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کبوتر کے اوپر ہے تو کبوتر کے اس برے وصف کے پائے جانے کی طرف علماء نے کہا اور صوفیا کرام رام راہی السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان چاروں کو ذبح کرنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ان کی بری خصلتوں کو جو شف ذبح کر لے وہ نفس کی شرارتوں سے بچ جائے گا تو کبوتر کے اندر ایک وف بلند پروازی اور بلند پروازی پر غرور کا بھی پایا جاتا ہے سلو اد الحبیب صلی اللہ محمد حجی سے پاک میں بھی اس الحمام کا تذکرہ جی عربی زبان کے اندر اس کو حمام کہا جاتا ہے یہ تو ہمارے حمام بولتے ہیں یہ حمام نہیں ہے حمام ہے حضرت ابو عریر اور تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ نبی سے اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سلم اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ کبوتر کے پیچھے پھر رہا ہے تو نبی جی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شیطان شیتان کے پیچھے پھر رہا ہے ایک روایت میں کہ شیطان شیطان کے پیچھے پھر رہا ہے بحقی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس حدیث کا مستا کبوتر بازوں کو قرار دیا کیونکہ اکثر یہ کبوتر باز کبوتر اڑاتے اور چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں جس سے پڑوسیوں کے گھروں کی بے پردگی ہوتی اور اس وجہ سے اس حدیث پاک میں اس عمل کو شیطانی عمل قرار دیا گیا میٹی ویٹر سائن اور مدنی چینل کے ناظرین کبوتر بازی کا شوق رکھنے والوں کو بہت درد حاصل کرنا چاہیے یاد رکھیے کہ کبوتر باز جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا مقابلہ کرتے ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ کتنی دیر تک فضا میں رہتا اللہ تعالیٰ نے کبوتر میں ایک وقف یہ رکھا ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے اپنے وطن سے محبت رکھنا جانوروں میں پایا جاتا ہے اپنے مکان سے اپنی جگہ سے تو یہ اگر بہت دور بھی چلے جائیں تب بھی یہ وہ جانور ہے کہ اپنا گھر نہیں بھولتا اور اسے موقع ملتا ہے تو اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آتا ہے اب کبوتر باز آپس میں مقابلہ کرتے ہیں کہ کتنی دیر تک کبوتر جو ہے وہ ہوا میں پھریں گے اب کبوتر ہوا میں جاتے ہیں اور واپس پلٹتے ہیں تو اپنی سوچ اپنی فطرت کے مطابق یہ اپنے مکان اپنے وطن اپنی جگہ کی طرف پلٹتے ہیں اب یہ کبوتر باز انہیں بیٹھنے نہیں دیتے اڑا دیتے وہ اپنے ہاتھ میں ان کے پاس موجود ہوتی ہے وہ چھڑی یا وہ سامان جس کے ذریعے وہ اس کو اڑاتے ہیں تو کوئی بھی کبوتر جب چھت کے قریب اس کے مکان کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو وہاں نہیں آنے دیتے بلکہ اس چھڑی وغیرہ کے ذریعے دوبارہ اڑا دیتے ہیں اور وہ کافی دیر گھنٹوں تک اڑتے رہتے ہیں اور اس انداز سے یہ آپس میں مقابلہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ایک جانور کو ایدا دینے کا یہ سامان ہے اور جانور کو ایڈا دینے کی شرح اجازت نہیں ہے تو جو ایسا کرتے ہیں وہ بہت غلطیاں کرتے ہیں غلطی یہ بھی پتہ چلی کہ چھتوں پر چڑھتے ہیں تو بے پردگی کا بھی سامان ہوتا ہے بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کبوتر باز جب کبوتر اڑانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے کہ اگر سامنے ان کے گھروں کے قریب مسجد ہو تو مسجدوں میں نمازی سے تنگ ہوں گے یا کوئی شخص اپنے گھر پہ نماز پڑھ ہوگا یا عبادت کر رہا ہوگا اور اس سے تنگ ہو جائے گا تو وہ یہ ساری چیزوں کی طرف توجہ یکسر قافل کر کر اس کام میں مشغول ہو جاتے ہیں تعالا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی الجلیل امین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کبوتر کو انگریزی زبان میں پیجن بھی کہا جاتا ہے سینکڑوں سال قبل انسان نے غذا حاصل کرنے کے لیے پیغام رسانی کے لیے یا بطور مشغلہ کبوتر پالنا شروع کیا بعض لوگوں نے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ٹیلی فون کی ایجاد سے قبل کبوتر پیغام رسانی کا سب سے تیز ترین ذریعہ تھا کبوتر دنیا کے معتدل اور اس تیوائی علاقوں میں پایا جاتا ہے مشرق بعید اور آسٹریلیا میں اس کی زیادہ نسلیں پائی جاتی ویسے یہ دنیا کے تقریباً تمام علاقوں میں ہر طرح کے ماحول میں پائے جاتے ہیں سوائے خشک ترین علاقوں کے کبوتر یا تو مخصوص علاقہ رکھتے ہیں یا عارضی طور پر اپنے علاقے بناتے ہیں مختصر یہ ہے کہ اپنی ترجیحات کے یہ تقریباً ہر طرح کے ماحول میں پائے جاتے ہیں کبوتر وہ واحد پرندہ نہیں جس نے انسانی مداخلت کی بنا پر اپنی رہائشی علاقوں کو مترو کیا چھوڑا یا تل دے دیا اور بہت سے پرندوں کی طرح اس نے انسانی مداخلت کی بنا پر اپنے رہائشی علاقوں کو خیر بات کہہ کر دوسری جگہ اپنے رہائشی علاقے بنائے اور انسانی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر ان کی قدرتی رہائش گاہوں کا بھی اضافہ ہوا جس جگہ رہتے تھے وہ جگہ چھوڑ دی کبوتر کی کم 300 بیس تین سو نسلیں ہیں ان نسلوں میں جسامت و حجم غذا و رنگ اور آدات کی بنا پر فرق پایا جاتا ہے کبوتر کو فاختہ کا قریبی رشتے دار سمجھا جاتا ہے مگر یاد رکھیے ان دونوں میں کافی فرق ہے کبوتر ایک مضبوط جسم رکھنے والا جانور ہے جس کی گردن اور ٹانگیں چھوٹی اور چونچ فتلی ہوتی ہے اس کے پر بڑے اور بازو کے پٹھے نہایت مضبوط ہوتے ہیں اس کے جسم کے وزن کا اکتیس سے چوالیس فیصد حصہ بازو کے پٹھوں پر مشتمل ہے چون سے لے کر دن تک ایک عام کبوتر تقریباً تیرہ انچ لمبا ہوتا ہے نر مادہ سے بڑا ہوتا ہے جبکہ ایک عام کبوتر کا وزن ایک پاؤنڈ سے کچھ کم ہوتا ہے بڑی نسل کا کبوتر بیس انچ تک لمبا ہو سکتا ہے اور ان کا وسن دو کلو گرام یا اس سے دگنا بھی ہو سکتا ہے عام طور پر کبوتر کے رنگ اور ان کے جسم پر پائے جانے والے رنگوں کے نمونے ساٹھ قسم کے ہوتے ہیں تاکہ درجہ بندی میں آسانی رہے ورنہ ان نمونوں کی تعداد اٹھائیس تک ہے کبوتر کی آنکھ کا رنگ نارنجی یا سرخی مائل نارنجی ہوتا ہے کبوتر کے بچوں کی آنکھوں کا رنگ اکثر آٹھ ماہ کی عمر تک بھورا ہوتا ہے کبوتر کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے یہ رنگوں کو بھی دیکھ سکتا ہے اس کے ساتھ, ساتھ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی خاصیت یہ بھی ہے کہ الٹرا وائلٹ لائٹ یعنی غیر بنفی روشنی کو بھی دیکھ سکتا ہے جو کہ انسان نہیں دیکھ سکتا کبوتر کی ٹانگیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں مگر یہ گلابی اور گہرے سرخ رنگ کی بھی ہو سکتی ہیں ان کے پنجے عموماً گہرے سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں بعض کبوتروں کی ٹانگیں اور پنجوں پر بال ہوتے ہیں کبوتر میں اتنی صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ذائقہ زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکے اس کی زبان پر ٹیسٹ برڈز یعنی ذائقہ محسوس کرنے کے قریع صرف 37 تھرٹی ہوتے ہیں جبکہ ہماری زبان میں یہ خدیے 9000 ہزار ہوتے ہیں بیج سے اناج اور پھل کبوتر کی بنیادی غذا ہیں پرندوں کے ماہرین نے ان کی نسلوں کی درجہ بندی غذا کی بنیاد پر بھی کی کچھ نسلوں کو انہوں نے بیج اور اناج خور کہا تو کچھ کو پھل خور اناج خور عام طور پر زمین پر پائے جانے والے بیج وغیرہ کھاتے ہیں جبکہ پھل خور پھل دار درختوں پر اپنی غذا حاصل کرتے ان دونوں قسموں کے کبوتروں کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ اناج خور کبوتر کے میدے کی دیوار پھل خور کبوتر کے میدے کی دیوار سے زیادہ موٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ اناج خور کبوتر کی آتے بڑی جبکہ پھل خور کی چھوٹی ہوتی ہیں پھل اور اناج کے علاوہ بھی بہت سی دوسری غذائیں غذائی بنیاد پر کبوتروں کی دوسری نسلوں کا فرق کیا جاتا ہے مثلاً کبوتر میں پائی جانے والی کچھ نسلیں شکاری بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اپنی غذا بناتی ہیں اس کے علاوہ پودوں کوئے پھلوں وغیرہ اور ٹہنیوں پر جو خوراک موجود ہوتی ہے اسے بھی کھاتے ہیں کبوتر اپنی چوچ سے پانی چوستا ہے یہ انداز دیگر پرندوں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ دیگر پرندے پانی کا گوٹ منہ میں لے کر اپنا سر سیدھا کر کر پانی گلے سے اتارتے ہیں یعنی کبوتر سر سیدھا کیے بغیر ہونٹ کے ذریعے پانی چوس کر گزارا کر لیتا ہے اس کو سر اٹھا کر پانی اندر لے کر جانے کی حاجت نہیں جس طرح دیگر پرندوں کو ضرورت ہے کبوتر کی جو مختلف اقسام ہیں اس بنیاد پر یہ کئی قسم کی آوازیں نکالتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف قسم کی آوازیں پیدا کرتا ہے جو ان کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے بہت سے پرندے ایسے ہیں جنہیں پتہ میں درد نہیں ہوتا کیونکہ ان کا پتہ نہیں ہوتا تو کبوتر کا بھی پتہ نہیں ہوتا کبوتر بہترین اڑان والا پرندہ ہے اچھے انداز سے اڑتا ہے جو انتہائی اونچی اڑان اونچی سے اونچی ترین اڑان ہوتی ہے یہ سیدھی اڑان اڑنے میں ماہر ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ دائرے کی صورت میں گول چکر بھی کاٹتے ہیں یہ چالیس سے پچاس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے ہیں ٹو فورٹی میل پر آور دن بھر میں یہ کم و بیش بارہ میل تک کا سفر کرتے ہیں تاہم اپنے مضبوط پٹوں پر مشتمل بازو کی مدد سے یہ اس سے بھی زیادہ اڑ سکتے ہیں جبکہ بعض کبوتر تو چھ سو میل تک کا سفر فقط ایک دن میں طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کبوتر میں ایک بہت انوکھی خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ کبوتر کی مادہ اپنے نر کے علاوہ کسی کے قریب نہیں جاتی اور اس کا نر اپنی مادہ کی موجودگی میں کسی اور مادہ کی طرف التفاق توجہ نہیں کرتا یعنی اس جانور میں بھی وہ اللہ تعالیٰ نے وقف رکھا کہ یہ جانور بھی ایسا ہے کہ دوسرے نر اور مادہ سے اجتناب کرتا ہے تو عجب حال ہے ان اقوام کا کہ جو اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے اور لازمی بات ہے یہ چیز نسل کی بقا کے لیے اور نسل کے صاف ہونے کے لیے کس قدر ضروری ہے کبوتر پالنے کا سینکڑوں سال سے رواج ہے بعض لوگ بطور مشغلہ کبوتر کی بہت سی نت نئی اقسام پالتے ہیں پالے جانے والے کبوتروں کی فہرست طویل ہے لیکن خاص طور پر خوبصورت کبوتر لوگوں کی مرکزی نکاح بنتے ہیں جیسا کہ پنکھ نما کبوتر اس کے علاوہ بھی بہت سے خصوصیات کے باعث لوگ کبوتروں کو پالا کرتے ہیں اور اس میں اپنی دلچسپی رکھتے ہیں دنیا بھر سے مخصوص تقریبات کے موقع پر کبوتر آزاد کرنے کا رواج ہے کبوتر آزاد کرنے کا رواج اکٹھا بہت اچھا ہے مگر کبوتر پالنے کے یہ اقدامات کرنا تو اس کے حوالے سے جو اس کی ضروری لبازمات ہیں اسے ضرور پورا کرنا چاہیے اس کی خوراک کو دیکھنا اس کے معامولات کو دیکھنا اور اس پر کوئی دوسرا پرندہ ظلم نہ کر رہا ان ساری چیزوں کو دیکھنا یہ ہماری ذمے داری ہوگی اور عام طور پر ہم اپنی یہ ذمے داریاں پوری نہیں کر پاتے تو بہتر یہ ہے کہ ہم جانور پالے ہی نہیں بہت سے کبوتر بھی پرواز کرتے دکھائی دیتے ہیں خصوصاً شہروں میں ان کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے یا تو وہ کبوتر جو آزاد کر دیے جاتے ہیں یا پھر راہ فرار اختیار کرنے والے یہ کبوتر ہوتے ہیں کبوتروں کی باعث اقسام انسانوں سے بہت مانوس ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ انسانی آبادیوں کے نزدیک ہی رہتے ہیں کبوتر کو بطور غزہ بھی استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر اس کے مضبوط سینے کے پٹھوں کے باعث اس کا گوشت بہترین تصور کیا جاتا یا دیکھیے کبوتر حلال جانور ہے اور اسے بطور خوراک استعمال کیا جائے گا۔ بہت سے علاقوں میں ان کا باقاعدہ شکار کیا جاتا ہے اور غذا حاصل کرنے کے لیے بھی پالا جاتا ہے انسانی سرگرمیوں کے باعث جہاں کبوتر کی کچھ نسلوں کو فائدہ پہنچا وہ بہت سی نسلیں نقصان بھی اٹھایا ماہرین کے نزدیک ان کی قدرتی رہائش گاہوں کی تباہی اور بکثرت شکار اس کی بنیادی وجوہات ہیں ان کی حفاظت کے لیے دنیا کے بعض علاقوں میں قانون بھی بنائے گئے نیز کچھ ادارے ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کبوتر کی سب سے بڑی حیرت انگیز صلاحیت کو ہومنگ ایبیلیٹی کہا جاتا ہے اس صلاحیت کے تحت کبوتر اپنے گھر یا وطن سے باہر ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود راستہ بھٹکے بغیر واپس اپنے گھر لوٹ آتا ہے آج تک یہ دریافت نہیں ہو سکا کہ کس طرح کبوتر سینکڑوں میل دور جانے کے بعد بھی واپسی کا راستہ تلاش کر کر اپنے وطن اپنے گھر لوٹ جاتا ہے اللہ تعالی کی کیسی قدرت ہے کہ یہ جانور جس سے عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے راستوں کی تمیز نہیں ہے ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اپنے اس ٹھکانے تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالی کا اس جانور کو یہ صلاحیت دینا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جانور کے لیے بھی نعمت ہے اور ہمارے لیے اس میں کتنا درس کا سامان ہے کہ اللہ تبار و کی کیسی اعلیٰ قدرت ہے کہ اس جانور کو یہ صلاحیت دی کہ ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اپنے گھر واپس آ جاتا ہے سائنسدان سمجھتے ہیں کہ کبوتر زمین کی میگنیٹیکل فیل یعنی مقناطیسی لہروں کو پہچان کر اپنے اصلی مقام تک پہنچ جاتے ہیں یعنی گویا کے کبوتر کا دماغ قطب نما ہے سمت معلوم کرنے والا آلہ ڈائریکشن یہ دیکھ لیتا ہے ڈائریکشن سمجھ لیتا ہے کہ کس طرف شمال ہے جنوب ہے مشرق ہے مغرب ایسٹ نارتھ ساؤتھ یہ ساری ڈائریکشن جس کو پتہ چل جاتی ہیں اور اس کو پہچاننے کے بعد کبوتر آسمان پر سورج کی پوزیشن کو دیکھ کر سورج کے رخ کو دیکھ کر سمجھ کر سمت یعنی ڈائریکشن معلوم کر کر اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے کبوتر عرصے دراز سے جنگوں میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے انہیں جنگوں میں فوجی پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا خاص کر اس کی ہومنگ ایبیلیٹی اور اونچی پروان اور تیز رفتاری نے اس کی اہمیت کو مزید چار چاند لگائے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ایسے کبوتروں کا بکثرت استعمال کیا گیا جن کے ذریعے پیغام رسانی کی گئی کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً ڈھائی لاکھ کبوتر استعمال کیے گئے اس کام کے لیے جنگ کے بعد تقریباً بتیس کبوتروں کو ان کی نمایاں کارکردگی بہادری اور انسان کے ساتھ رابطے کی وجہ سے خصوصی اعزازات بھی دیے گئے کبوتر بہترین پالتو پرندہ بہت سے لوگ اپنے گھر میں چھتوں وغیرہ پر اسے پالتے ہیں. دوسرے پرندے کے برخلاف اگر انہیں آزاد چھوڑا جائے تو واپس کبوتر عام طور پر جھنڈ بنا کر رہتے ہیں یہ جنا جن کر ہی دانا چگتے اور رات کو اکٹھے سوتے کبوتر کے کچھ دشمن بھی ہے جن میں بال شکرا اقاب اور بڑی نسل کے الو شامل ہیں اس کے علاوہ بلی بھی کبھی کبھار ان پر حادثات کر دیتی ہے بلکہ ہمارے گھروں میں جو شہر وغیرہ میں ہم دیکھتے ہوں گے بلی ہی کبوتر پر عام طور پر ہمیں بلی ملتی ہے اور یہ دیگر پرندے وغیرہ شہر میں اس انداز سے کم پائے جاتے ہیں تو ان پر حملہ آور ہونے میں بلی کا ایک بہت بڑا کردار ہوا کرتا ہے آج کے اس جدید دور میں بھی کبوتر بعض حیرت انگیز اور اہم کام سر انجام دے رہے ہیں اور وہ اس طرح کے طبی ماہرین جو ادویات وغیرہ بناتے ہیں خون کے سیمپل کبوتر کو پہچاننے کے لیے اس پر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اسی طرح انہیں لیبورٹری کی زینت بنایا جاتا ہے کبوتر کی نظر چونکہ انسانوں سے تیز ہوتی ہے انہیں سرچ اینڈ ریسکیو مشنس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا انداز کچھ یہ ہوتا ہے کہ کبوتر کو لوگوں کی رنگ اور اس کی حیت وغیرہ نشان وغیرہ بیان کر دیا جاتا ہے اور اس, کی اس, پر اس, پر اس پر اس کی تربیت کی جاتی ہے لہذا جب سمندر میں کوئی حادثہ درپیش ہوتا ہے تو کبوتر کی نشاندہی پر اس موقع پر لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے گویا وہ اس کی تربیت دی جاتی ہے اور وہ اس چیز کو اس جہاز کو نشان دہی کر دیتا ہے کہ فلا چیز فلا مکان پر ہے اور اس طرح جہاز وغیرہ کی پانی کے جہازوں کی مدد کی جاتی ہے کبوتر چھوٹی چھوٹی لکڑیوں گھاس اور پروں کی مدد سے نازک گھونسلے بناتا ہے گھونسلے کی تیاری میں دونوں کبوتر اور کبوتری حصہ لیتے ہیں ان کی کوشش یہی یہ ہوتی ہے کہ گھونسلہ بنانے کے لیے یہ کوئی محفوظ وقام کا انتخاب کریں اس لیے یہ خالی عمارتوں چٹانوں کے دائروں یا اس قسم کے پل نیچے درخت اور سوراخ وغیرہ میں جگہ کے اندر یہ اپنے گھونسلے بناتے کبوتری عام طور پر ایک دو انڈے دیتی ہے دونوں کبوتر اور کبوتری انڈوں کو گرم کرتے تقریباً اٹھارہ دن بعد انڈوں سے بچے باہر آتے ہیں اس کے بعد کبوتر اپنے بچوں کو کبوتری سے دودھ پلاتا ہے ہے جسے کروپ ملک کہا جاتا پیدائش کے ابتدائی ایام میں بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور غذا کے معاملے میں مکمل طور پر اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں دو سے چار ہفتوں کے درمیان ان کے جسم پر پر نکلنا شروع ہوتے ہیں جبکہ تقریباً چار سے سات ہفتوں میں یہ بچے اپنے گھونسلے سے باہر آ جاتے ہیں کبوتروں کی عمومی عمر سترہ سے اٹھارہ سال تک ہوتی ہے علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد اس کا شرعی حکم کے یہ حلال ہے یہ بیان ہو چکا اور اس کے کچھ کھانے کے فوائد بھی اس کے گوش کے بیان ہوئے اور مزید اس کے جو خواص ہیں وہ سنتے ہیں اگر کسی آدمی کے آزاد شل ہو جائے یا فارج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کا کبوتر کے قریب رہنا فائدہ مند ہے نیس ایسے شخص کے لیے کبوتر کا گوشت بھی مفید ہے ہاتھ میں کبوتر دیکھا تو اب کبوتر کی کیا تعبیر ہوگی خات میں کبوتر کی تعبیر امین قاصد سچے دوست اور باوفا محبوب سے بھی جاتی ہے یعنی کبھی خاد میں کبوتر دیکھا جائے تو کوئی امانت دار شخص سے اس کی تعبیر دی جائے گی یا کوئی پیغام پہنچانے والے سے اس کی تعبیر دی جائے گی یا کسی سچے دوست سے اس کی تعبیر دی جائے گی یا باوفا محبوب سے بسا اوقات خاک میں کبوتر کا نظر آنا ایسی بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو چونکہ کبوتر اور کبوتری کا معاملہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فیملی کی طرح رہتے ہیں گھوسے بھی ساتھ بنائیں گے ان کے جو انڈے ہوتے ہیں اس کو جو سیکھنے والا معاملہ یہ بھی دونوں مل کر کرتے ہیں اور جب تک یہ کپل ساتھ رہتا ہے دونوں مذکر مونس کسی اور کی طرف رغبت نہیں دیتے تو اس انداز سے ان کی پوری پوری فیملی اسی انداز سے رہتی ہے اور جب اس انداز کو یہ اختیار کرتے ہیں تو اس انداز کا ایک سمرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھا جائے تو ایک اچھی فیملی کی طرف اس کا اشارہ ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتروں کو دانا ڈال رہا ہے اور ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ مذکورہ شخص کون کی قیادت کرے گا خاک میں کبوتر کی آواز کلام باطل کی علامت ہے پس اگر کسی نے خاک میں کبوتر کی آواز سنی تو اس سے مراد شوہر سے جھگڑنے والی عورت ہے یعنی جو شخص کبوتر کی آواز خواب میں سنے تو ہو سکتا ہے اس کے گھر میں انقریب جھگڑا ہو جائے اسی طرح کبوتر کو خواب میں دیکھنا دوستی اور شرکت والے کی خیر کی علامت ہے جیسے سے پارٹنرشپ وغیرہ کر رہا ہے کسی بھی معاملے میں اس کی شرکت ہے تو اس سے برکت ہوگی اس کی یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ ان شاء اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد متعدا اللہ استغفر اللہ تو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد